ضعیفوں اور بیماروں پر اور جو لوگ کوئی چیز نہیں پاتے کہ وہ خرچ کریں ان پر پیچھے رہنے میں کوئی گناہ نہیں جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں نیکی کرنے والوں پر گرفت کی کوئی راہ نہیں اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اور اے نبی نئے لوگوں پر کوئی گناہ ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سفر سفر جہاد کے لئے سواری دیں اور آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں تو اس حال میں لوٹ گئے کہ ان کی آنکھیں آسووں سے بہ رہی تھی کہ ان کے پاس کچھ نہیں جسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءَ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ نبی۔ گرفت کی راہ ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے مطلب گھروں میں رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی چنانچہ وہ نہیں جانتے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو واقعی معذور تھے اور ان کا عذر بھی واضح تھا مثلاً پہلے ضعیف و ناتوا یعنی بوڑھے قسم کے لوگ اور نابینا یا لنگڑے وغیرہ معذورین بھی اس ذیل میں آ جاتے ہیں بعض نے ان کو بیماریوں میں شامل کیا ہے دوسرے بیمار تیسرے جن کے پاس جہاد کے اخراجات نہیں تھے اور بیت المال بھی ان کے اخراجات کا متحمل نہیں تھا اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی سے مراد ان کے دلوں میں جہاد کی تڑپ ہے مجاہدین سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے عداوت اور حتی الامکان اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعت کرتے ہیں ایسے محسنین اگر جہاد میں شرکت کرنے سے معذور ہوں تو ان پر کوئی گناہ نہیں پھر یہ مسلمانوں کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سواریاں بھی نہیں تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں سواریاں پیش کرنے سے معذرت کی جس پر انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے رضی اللہ عنہم گویا مخلص مسلمان جو کسی بھی لحاظ سے معقول عذر رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے جو کہ ہر ظاہر و باطن سے باخبر ہے ان کو جہاد میں شرکت سے مستثنی کر دیا بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان معذورین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معذورین کے بارے میں جہاد میں شریک لوگوں سے فرمایا کہ تمہارے پیچھے مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جیسے کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو اور جس راستے پر بھی چلتے ہو تمہارے ساتھ وہ عجر میں برابر کے شریک ہیں صحابۂ کرام نے پوچھا مدینے میں ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے العذر ہم لڑو سے ہی البخاری حدیث نمبر دو سو و صحیح مسلم حدیث نمبر 1911 مطلب ہاں کیونکہ عذر نے ان کو وہاں روک دیا ہے پھر یہ منافقین ہے جن کا تذکرہ آیت نمبر 86 اور 87 میں گزرا یہاں دوبارہ ان کا ذکر مخلص مسلمانوں کے مقابلے میں ہوا ہے تبعین الشیا ہے کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں الخوالفی خالفتون کی جمع ہے پیچھے رہنے والی مراد عورتیں بچے معذور اور شدید بیمار اور بوڑھے ہیں جو جنگ میں شرکت سے معذور ہیں لمون کا مطلب ہے وہ نہیں جانتے کہ پیچھے رہنا کتنا بڑا جرم ہے ورنہ شاید وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہ رہتے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَعتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنُؤْمِنَ لن لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وہ منافق تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے کہ جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اے نبی ان سے کہہ دیجیے تم عذر پیش نہ کرو ہم ہرگز تم پر یقین نہیں کریں گے اللہ نے تمہارے حالات سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے اور اللہ جلد تمہارے عمل دیکھ لے گا اور اس کا رسول بھی پھر تم چھپی اور کھلی باتیں جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کرتے تھے عنقریب عَنْهُمْ عَنْهُمْ وَمَأْوَاهُمْ وَمَأْوَاهُمْ وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹو گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو چنانچہ تم ان سے درگزر ہی کرو بلا شبہ وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کاموں کے بدلے میں وہ جو جو وہ کماتے رہے ان کاموں کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے یخنی فون القوم الفاسقین وہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ یا تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بھی اللہ ان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا جو ما فرمان الله اللّہ <تصفح> رسوله حکیم دیہاتی کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور اس امر کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ ان احکام کو نہ جان پائیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف ان تین آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو تبو کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی بخیرت واپسی پر اپنے عذر پیش کر کے ان کی نظروں میں وفادار بننا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم ان کے پاس آؤ گے تو یہ عذر پیش کریں گے تم ان سے کہہ دو کہ ہمارے سامنے عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اصل حالات سے ہمیں باخبر کر دیا ہے اب تمہارے جھوٹے عذروں کا ہم اعتبار کس طرح کر سکتے ہیں البتہ ان عذروں کی حقیقت مستقبل قریب میں واضح مزید واضح ہو جائے گی تمہارا عمل جسے اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اور رسول کی نظر بھی اس پر ہے تمہارے عذروں کی حقیقت کو خود بے نقاب کر دے گا اور اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پھر بھی فریب اور مغالطہ دینے میں کامیاب رہے تو مل آخر ایک وقت آئے گا ہی جب تم ایسی ذات کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے جو ظاہر و باطن ہر چیز کو خوب جانتی ہے اسے اسے تو تم بہر صورت دھوکہ نہیں دے سکتے وہ اللہ تمہارا سارا کچا چٹھا تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا دوسری آیت میں فرمایا کہ تمہارے لوٹنے پر یہ قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض یعنی درگزر کر دو پس؟ تم انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو یہ لوگ اپنے عقائد و اعمال کے لحاظ سے پلید ہیں انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ جہنم ہی ہے تیسری آیت میں فرمایا یہ تمہیں راضی کرنے کے لیے قسمیں کھائیں گے لیکن ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں کہ اگر تم ان سے راضی بھی یا تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو انہوں نے جس فسق یعنی اطاعت الٰہی سے گریز و فرار کا راستہ اختیار کیا ہے اس کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی کیوں کر ہو سکتا ہے پھر مذکورہ آیات میں منافقین کا تذکرہ تھا جو مدینہ شہر میں رہائش پذیر تھے اور کچھ منافقین وہ بھی تھے جو بادیہ نشین یعنی مدینہ کے باہر دیہاتوں میں رہتے تھے دیہات کے ان باشندوں کو آراب کہا جاتا ہے جو عربی کی جمع ہے دیہات کے ان باشندوں کو عراب کہا جاتا ہے جو عربی کی جمع ہے شہریوں کے اخلاق و کردار کے مقابلے میں جس طرح ان کے اخلاق و کردار میں درشتی اور پن زیادہ پایا جاتا ہے اسی طرح ان میں جو کافر و منافق تھے وہ کفر و نفاق میں بھی شہریوں سے زیادہ سخت اور احکام شریعت سے زیادہ بے خبر تھے اس آیت میں انہی کا تذکرہ اور ان کے اسی کردار کی وضاحت ہے بعض احادیث میں یا بعض احادیث سے بھی ان کے کردار پر روشنی پڑتی ہے مثلا ایک موقع پر کچھ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا اتقبلون صبح کیا تم تم اپنے بچوں کو بوسا دیتے ہو صحابہ نے عرض کیا ہاں انہوں نے کہا و ہم تو بوسا نہیں دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم و شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار ہے بحال صحیح البخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اٹھانوے اور صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو سترہ پھر اسی کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ شہر سے دور رہتے ہیں اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کا موقع نہیں ملتا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور کچھ دیہاتی اس کو تاوان سمجھتے ہیں جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور وہ تمہارے خلاف زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں مگر منحوس گردش انہی کے خلاف ہے ور الله خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عيد الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم اور کچھ دیہاتی وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں کا ذریعہ اور رسول کے دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں آگاہ رہو یقینا یہ خرچ کرنا ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں اپنی رحمت میں داخل کرے گا بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے مہاجرین اور, اور انصار میں سے قبول اسلام میں سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اب ان دہاتیوں کی دو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں یہ پہلی قسم ہے پھر مغرمن تاوان اور جرمانے کو کہتے ہیں یعنی ایسا خرچ ہے ہو جو انسان کو نہایت ناگواری سے ناچار کرنا پڑ جاتا ہے پھر ادوار داراتن کی جمع ہے گردش زمانہ یعنی مصائب و عالام یعنی وہ منتظر رہتے ہیں کہ مسلمان زمانے کی گردشوں یعنی مصائب کا شکار ہوں یہ بد دعا یا خبر ہے کہ زمانے کی گردش انہی پر پڑے یا انہی پر پڑے گی کیونکہ وہی اس کے مستحق ہیں پھر یہ آراب کی دوسری قسم ہے جن کو اللہ نے شہر سے دور رہنے کے باوجود اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی اور اس ایمان کی بدولت ان سے وہ جہالت بھی دور فرما دی جو بدویت کی وجہ سے اہل بادیاں میں عام طور پر ہوتی ہے چنانچہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کردہ مال کو جرمانہ سمجھنے کی بجائے اللہ کے قرب کا اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں یہ اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی طرف جو صدقہ دینے والوں کے بارے میں آپ کا تھا یعنی آپ ان کے حق میں دعائیں خیر فرماتے جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک صدقہ لانے والے کے لیے آپ نے دعا فرمائی اللہ صلی ابی آل اوفا بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر چودہ سو ستانوے و صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار اے اللہ مطلب اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحمت نازل فرما پھر یہ خوشخبری ہے کہ اللہ کا قرب انہیں حاصل ہے اور اللہ کی رحمت کے وہ مستحق ہیں پھر اس میں تین گروہوں کا ذکر ہے ایک مہاجرین کا جنہوں نے جنہوں نے کی خاطر اللہ اس میں تین گروہوں کا ذکر ہے ایک مہاجرین کا جنہوں نے کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مکہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی یہ جملہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ایک مہاجرین کا جنہوں نے اللہ کی خاطر یوں بہتر ہوگا جملہ اور صحیح ایک مہاجرین کا جنہوں نے اللہ کی خاطر اور اس کے رسول کے حکم پر مکہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آ گئے دوسرے انصار کا جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے انہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حفاظت فرمائی اور مدینہ آنے والے مہاجرین کی بھی خوب پذیرائی اور توازو کی اور اپنا سب کچھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا یہاں ان دونوں گروہوں کے سابقون اولون کا ذکر فرمایا ہے یعنی دونوں گروہوں میں سے وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے سبقت کی اس کی تعریف میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک سابقون اولون وہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی یعنی تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان ہوئے یا ہونے والے مہاجرین و انصار بعض کے نزدیک یہ وہ صحابہ ہیں جو حدیبیہ میں بیعت رضوان میں حاضر تھے بعض کے نزدیک یہ اہل بدر ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے ہی مراد ہو سکتے ہیں تیسری قسم وہ ہے جو خلوص اور احسان کے ساتھ ان مہاجرین و انصار کے پیروکار ہیں اس گروہ سے مراد بعض کے نزدیک تابعین ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صحبت سے مشرف ہوئے اور بعض نے اسے عام رکھا ہے یعنی قیامت تک جتنے بھی انصار و مہاجرین سے محبت رکھنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان ہیں وہ اس میں شامل ہیں ان میں تابعین بھی آ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا رضا اور غضب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے تاہم قرآن کریم کے ان الفاظ اور دیگر نصوص کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی نیکیاں قبول فرما لیں ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرما دیا اور وہ ان پر ناراض نہیں کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے لیے جنت اور جنت کی نعمتوں کی بشارت کیوں دی جاتی جو اس آیت میں دی گئی ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے لیے جنت اور جنت کی نعمتوں کی بشارت کیوں دی جاتی جو اس آیت میں دے دی گئی ہے یا دی گئی ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رضائے الہی موقت اور عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جمعیت نے مرتد ہو جانا تھا بالخصوص تعین نام کے ساتھ مبشرین بل جیسا کہ ایک باطل ٹولے کا عقیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی بشارت سے نہ نوازتا اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی بشارت سے نہ نوازتا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ نے ان کی ساری لغزشیں معاف فرما دیں تو اب تنقیص و تنقید کے طور پر ان کی کوتاہیوں کا تذکرہ کرنا کسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی محبت اور پیروی رضا الہی کا ذریعہ ہے اور ان سے عداوت اور بغض و اناد رضا الہی سے محرومی کا باعث ہے فعین الفری قوئنی پس محبت اور عداوت رکھنے والے دونوں گروہوں میں دونوں گروہوں میں سے کون امن کا زیادہ حق دار ہے اگر تمہیں علم ہو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن من حولكم من منافقون ومن اور تمہارے آس پاس جو دیہاتی ہیں ان میں بعض منافق ہیں اور بعض اہل مدینہ بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں ہم جلد انہیں دہری سزا دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان يتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم اور کچھ دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا انہوں نے ملا جلہ عمل کیا ایک اچھا اور دوسرا برا اُمید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اے نبی ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے انہیں پاک کریں اور ان کا تذکیہ کریں اور ان کے لیے دعا کریں بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے أن الله هو يقبل عن عباده وأن الله هو کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور وہی صدقات لیتا ہے اور یہ کہ بلا شبہ اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف مرادہ اور تمرد کے اصل لغوی معنی ہے نرمی اسپاٹ ہونا اور تجرد چنانچہ اس شاخ کو جو بغیر پتے کے ہو وہ گھوڑا جو بغیر بال کے ہو وہ لڑکا جس کے چہرے پر بال نہ ہوں ان سب کو امرت کہا جاتا ہے اور شیشے کو سرحن ممرد ای مجرد کہا جاتا ہے مردو عالن نفاق کے معنی ہوں گے تجرد نفاق گویا انہوں نے نفاق کے لیے اپنے آپ کو خالص اور تنہا کر لیا یعنی اس پر ان کا اصرار و استمرار ہے پھر کتنے واضح الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم الغیب کی نفی ہے کاش اہل بدت کو قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب ہو پھر اس سے مراد باز کے نزدیک دنیا میں ہی توہری سزا ہے پھر یہ وہ مخلص مسلمان ہیں جو بغیر عذر کے محض تساہل کی وجہ سے تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے بلکہ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اعتراف گناہ کر لیا پھر بھلے سے مراد وہ اعمالِ صالحہ ہیں جو جہاد میں پیچھے رہ جانے سے پہلے وہ کرتے رہے ہیں جن میں مختلف جنگوں میں شرکت بھی ہے اور کچھ برے سے مراد یہی تبو کے موقع پر ان کا پیچھا یا پیچھے رہنا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید یقین کا فائدہ دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید یقین کا فائدہ دیتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رجوع فرما کر ان کے اعتراف گناہ کو توبہ کے قائم مقام قرار دے کر انہیں معاف فرما دیا پھر یہ عام ہے جرم کا اعتراف کرنے والے مذکورہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تمام مسلمانوں کو شامل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کی تطہیر اور ان کا تزکیہ فرما دیں اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ و صدقات انسان کے اخلاق و کردار کی طہارت و پاکیزگی کا ایک بڑا ذریعہ ہے علاوہ ازیں صدقے کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خرچ کرنے والا اپنے دعوائیں ایمان میں صادق ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ وصول کرنے والے کو صدقہ کرنے والے کے حق میں دعائیں خیر کرنی چاہیے جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دعا کرنے کا حکم دیا اور آپ اس کے مطابق دعا فرمایا کرتے تھے اس حکم کے عموم سے استدلال بھی کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی وصولی امام وقت کی ذمہ داری ہے اگر کوئی اس سے انکار کرے تو حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل کی روشنی میں اس کے خلاف جہاد ضروری ہے بہوالے ابن کثیر پھر صدقات قبول فرماتا ہے کا مطلب بشرط یہ کہ وہ حلال کمائی سے ہو اس میں اضافہ فرماتا ہے جس طرح حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ بڑھ کر اہت پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے بوالے سے ہی ان بخاری حدیث نمبر چودہ سو دس و جامع اور ترمیدی حدیث نمبر چھ سو باسٹھ